الحمدللہ الحمد للہ وسلات والسلام علیہ سید دس باتیں وضو کے بارے میں بتائی تھی آپ کو کہ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے اور دائیں طرف سے آغاز کرنا اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہاتھ دھونا خاص کر سو کر اٹھنے والے کے لیے فرض ہے کولی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ناک کو جھاڑنا یہ بھی فرض ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ سنت طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں الگ الگ کرنا کلی تین مرتبہ الگ اور تین مرتبہ الگ ناک میں پانی چڑھانا یہ ثابت نہیں چہرہ دھونا یہ بھی فرض ہے اور داڑھی کا خلال کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا یہ کل دس باتیں پچھلے درس میں آپ کو بتائی تھی اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے اللہ سبحانہ خنہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادا کم تو مل سلاطی فکسل وجوہا کم و ائی دیا کم المرا چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو چہرہ دھونے کا حکم دیا اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم اب چہرے میں منھ بھی ناک بھی شامل ہیں اس لیے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک کو جھاڑنا یہ سارا اسی کے اندر آیا داڑھی بھی چہرے کے اندر ہے اس کا خیال بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے تحت ہے اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے وہ عیدیا کم ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو تو ہاتھ پورا آغاز سے لے کے انگلیوں سے کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض اور لادیں کوہنیوں تک ضروری ہے اس سے اوپر اگر کوئی دھوئے تو بھی اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میری امت آئے گی اور ان کے وضو والے اعزاد چمک رہے ہوں گے وضو میں جو عزف دھوتے تھے وہ چمک رہے ہوں گے ہاتھ بھی پاؤں بھی چہرہ بھی سامان استعمتی لا ہراتا ہو پھل یا تو جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی اس چمک کو بڑھا لے تو وہ بڑھا لے جس میں ہمت ہے اپنی چمک بڑھانے کی بڑھا لے مطلب حکم ہے بازو کوہنیوں سمیت دھونا کوہنی دھل گئی وزو ہو گیا لیکن اگر کوئی زیادہ دھو دھونے کی ہمت رکھتا ہے تو زیادہ دھو لے پاؤں کا حکم ہے ٹخنے سمیت دھونا وزو ہو جائے گا لیکن اگر کوئی اپنی پنڈلی بھی ساتھ دھو لیتا ہے اوپر تک ہمت اگر اتنی کرے تو وہ کر لے یہ جتنا زیادہ دھوئے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ چمک رہے ہو گیا تھا تو بادوؤں کے دھونے کا حکم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی فرض ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا ودا کا خلد ناصابی یادئی کا ور جلئی کا اردو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کار تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ بھی دونوں کام فرد ہے حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ خلال کا کہ خن اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں چھگلی چیچی چی جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلال کرتے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا کھلال بھی اسی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا کھلال بھی اسی کے ساتھ کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ومسہ بے اپنے سروں کا مساح کرو سر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لو بلکہ کیا فرمایا وم سہو اپنے پورے سر کا مساح کرو جس شے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سر ہے اس کے اوپر مسافر ہے سر شروع ہوتا ہے بالوں کا جہاں سے اگنا شروع ہو یہاں سے لے کے اور جہاں پر تک بال اگتے ہیں یہ سارا حصہ سر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھتے بادہ آبی مقدما سی سر کے آغاز میں رکھا تو اقبال ان دونوں کو آگے لے گئے حکہ بالا علاق کا علاقہ فاہو بدھی تک پہنچایا پھر وہاں سے واپس لے کے آئے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک واپس لے جائے یہ ہے سر کے مسے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسئلہ ایک مرتبہ صرف پیچھے کو کر لینا یہ مسئلہ نہیں ہے سنت کے مطابق اور نہ ہی یہ کہ بندوبست تھوڑا سا اوپر سے حتلگ لگائے اور ختم یہ جو اطراف ہیں سائڈیں یہ بھی سارے ہی ہیں ان کا بھی مسا کرنا اچھی طرح سے پورے دونوں ہاتھ پیچھے لے کے جائیں پھر دونوں کو واپس لے کے آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العضون منرس دونوں کان یہ بھی سر میں شامل ہیں مطلب کیا کہ اللہ نے سر کے مسئلے کا حکم دیا تو کانوں کا مسا بھی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کانوں کا مساع کرنے کا اپنے انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا اور شہادت والی اگلی کے ساتھ کان के اندرونی حصے کا مسا کرتے کان کی لو سے شروع کر لیں کان کو پکڑ کے और انگلی को घुमाना शुरू करें यह जब سوراخ में पहुंच जाए तो पीछे से انگوٹھے को گھما دیں پورے کان پہ انگلی بھی آپ کے کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے گی اور پیچھے سے انگوٹھا بھی گھوم جائے گا پورے کان کا اچھی طرح سے مسا کانوں کا مسا سر کا مسا کرتے ہوئے اکثر لوگ بے احتیاطی کرتے پوری طرح سے نہیں کرتے جبکہ سب کو پتہ ہے کہ آزائے وضو میں سے تھوڑی سی جگہ بھی خوش کرایا جا تو وضو نہیں اور وضو نہیں تو نماز نہیں تو کانوں کا مسا کرنا بھی اللہ کے حکم میں شامل ہے یہ فرض ہے پھر فرمایا ہوا ار جھولا کم اڑکا بین پاؤں دھو لو ٹخن و سمیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پاؤں دھونا بھی فرض اور لا اور پاؤں کی اگلیوں کا خلال کرنے کا بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ و تو پاؤں کی اگلیوں کا کھلال بھی کریں دائیں پاؤں دھوئیں دائیں پاؤں کی انگلیوں کا اس چھوٹی اگلی سے کھلال کریں پھر بائیں دھوئیں بائیں کی اگلیوں کا کھلاڑ کریں ترتیب وار وضو کرنا بھی فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابدا او بیما بدا اللہ بہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا جو شریعت نے ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق وضو کرو گے تو ٹھیک ہے و کرنا نہیں پہلے پاؤں دھو لیے پھر سر کا مسا کر لیا پھر بادو دھو لیے پھر چہرہ دھو لیا وضو نہیں ہوگا آزاد اگرچہ سارے دھل جائیں گے لیکن یہ وضو نہیں وضو ترتیب کے ساتھ پھر پے در پے کرنا مسلسل یعنی کہ وقفے کے بغیر وضو کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ پہلے ہاتھ دھو کے اور چہرہ دھو کے آ جائیں کلی کر کے ناک میں پانی چڑھایا چہرہ دھویا اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ باتیں کر لیں پھر اٹھ کے چلے گئے آگے بادو دھوئے اور سر کا مساق یا پاؤں دھو لیے تو یہ وضو نہیں ہوگا ایک عزر کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عزر دھویا جائے اس کو کہتے ہیں موالات تسلسل کے ساتھ پھر وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے علّہ وجالی من التوابین وجع من المۃحری اور دوسری دعا اَشد اللہ, اللہ شریق یہ تو آپ پڑھیں یہ مکمل وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دیو